مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے آ رہے تھے یہ آیت اس کے بارے میں نازل ہوئی ہے اللہ نے فرمایا وقتلوہم ہوں اور تم انہیں قتل کرو یہ فریضہ سارے مفسرین کہتے ہیں کہ انفرادی طور پر نہیں بلکہ لشکر کا وجود اور امیر کی قیادت یہ سب چیزیں ہوں گی تب کافروں کو قتل کیا جائے گا جو کہ مسلمان مملکت پر حملہ کرنے آئے ہیں انفرادی عبادت نہیں ہو سکتی ٹھیک ایسے ہی جیسے اللہ نے پیچھے حکم دیا تھا نا کہ جس نے قتل کیا ہے اس کے قصاص میں قتل کرنا ہے تو وہ حکم بھی حکومت کے لیے ہے، عام عوام کے لیے نہیں وہاں پہ فرمایا ہے نا کہ اللہ نے قصاص کو ضروری قرار دیا ہے کہ جو قتل کرتا ہے اس کے قتل کی سزا نافذ ہونی چاہیے پبلک کا اس میں کوئی حصہ نہیں حصہ گورنمنٹ کا ہے اسلامی حکومت جب کائیں آپ کو اگر یاد ہو ہم بار بار وہاں کہتے رہے ہیں کہ یہ حکومت کے لئے کہ حکومت کے لئے کام ہے کہ وہ اسی طرح کوئی آدمی دیکھتا ہے اس دوسرے نے چوری کر لی یہ تھوڑا ہی اجازت ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دے بالکل نہیں یہ تو حکومت کے کام ہے اس کا نہیں اسی طرح یہ جو جہاد ہے یہ حکومت ڈکلیئر کرے اس جہاد کو کیوں نہیں حکومتیں ڈکلیئر کرتی ایک طرف سفیر بھیجے کہ مطلب آپ ہماری طرف سے امن میں اور ہم آپ کی طرف سے امن میں اب تک دنیا میں قائدہ ہے کہ جن کے ساتھ جنگ کرنی ہوتی ہے سب سے پہلے حکومت اپنی سفارتی تعلقات کو توڑ لیتی ہے مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی سفار... سفیر کو واپس بلا رہے ہیں آپ کا بھیج رہے ہیں اب اس کے بعد ہم دونوں ایک دوسرے سے امن کی حالت میں نہیں یہی ہے نا اب تک ایک طرف سفیر بھی بھیجے ہوئے ہیں کہ ہم مطمئن رہیے ہم امن والے ہیں اور دوسری طرف اندر ہی اندر لڑاتے بھی یہ سیاستیں ہیں یہ دین کا اس سے کوئی تعلق نہیں اور مصیبت یہ ہو گئی ہے کہ لوگ چاہتے ہیں جو ان کے اپنے ذہن کی سیاست ہے اس پہ بھی کسی سے فتوا مل جائے اللہ نے فرمایا وقت الو انہیں قتل کرو یعنی یہ سٹیٹ کا کام اسی لیے ہندوستان میں یا دنیا کے کسی بھی حصے میں بھی مسلمانوں کے جو غیر مسلموں کے ساتھ فسادات ہوتے ہیں وہ بلوے ہیں مسلمانوں کو اس میں جتنے بھی حق پہوں ہوں اجر ملے گا شہادت ہے اور اللہ اپنی پناہ میں رکھے ایسا وقت نہ آئے مگر جو کچھ بھی ہو اسے وہ جہاد نہیں قرار دیا جا سکتا جو جہاد اللہ نے کہا ہے ڈکلیئر ہونا چاہیے وہ کوئی حکومتوں کی جنگ تھوڑی ہے وہ تو مقامی آبادی ہیں جن کے دماغ علی عزب اللہ خراب ہو گئے ہیں اور جذبات میں آ کے یہ چیزیں ایسے تھوڑے ہیں کہ دوسری طرح سے مسلمانوں کو بھی تیار کرو جہاد کا نام لے کے کہ مارو ان ہندوؤں کو اور مارو ان کافروں کو اور یہ کرو یہ چیزیں درست نہیں جذباتی ہاتھوں میں قیادت چلی گئی اور قوم کو غذا ملتی ہے ناروں کی تو جس قوم کو ناروں پہ پالا گیا ہو نا جن کو ناروں کی غذا دی گئی ہو وہ کبھی سنجیدگی کی بات سنتے ہی نہیں حضرت علی رضی اللہ کی بات جو انہوں نے چھتیس چالیس ہجری میں فرمائی تھی آج چودہ سو پچیس برس ہو گئے کم سے کم تیرہ سو پچاسی برس کے بعد بھی ہمیں لگتا ہے جیسے میر المومی رضی اللہ انہوں آج کی حالت دیکھ رہے ہیں اور فرما رہے انہوں نے کہا میری فوج میری قوم والوں میری فوجیوں انتم اطباک اللہ نا کن ہر آدمی جو چیخ چیخ کے بولنا جانتا ہے نا تم اس کے پیشے چل پڑتے ہو اور جو تمہیں کام کی بات بتاتا ہے تم اس کی نہیں مانتے اسی لیے دیکھو جب تک بڑی حکمت کی بات کی ارشاد فرمایا کہ جب تک کسی کی بات مان کے کوئی نہیں چلتا اس وقت تک اس کی باتوں کی حکمت سامنے نہیں آتی یعنی تم ہماری مان کے ہی نہیں چلتے تو تمہیں کیا پتا چلے گا کس میں کیا حکمت ہے اور ارشاد فرمایا جو چیخ چیخ کے بولنا جانتا ہے تم سب اس کے پیچھے چل پڑتے ہو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو کوے کی طرح چیخنا جانے لوگ اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں اور جو حکمت کی بات کرتا ہے اس کی نہیں تو وقتلوہم قتل کرو وقت قتل کرو ان کے خلاف جہاد کرو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کو حکم ہے اور صحابہ رضی اللہ عنہ کو جب اسٹیٹ قائم ہو گئی ہے تم انہیں جہاں کہیں بھی پاؤ ان کے ساتھ جنگ کرو وہ عرب کے جس حصے میں آتے ہیں تمہیں قتل کرنے کے لیے تم بھی وہاں پہنچ کے ان کے ساتھ لڑائی کرو وہ اور انہیں نکالو ان آ... اس آیت کو ذرا سمجھیے اس میں ہے کیا وہ اخرجوم اور انہیں نکالو کہاں سے منہی سو جہاں سے اخرجوکم انہوں نے تمہیں نکالا ہے یہ ہے جہاد کی پہلی علت یہ ہے جہاد کی وجہ پہلی کہ کیوں جہاد کریں۔ کیوں ماریں کیوں لڑیں۔ اللہ نے کہا وہ اخرجوم منہائی سو اخرجوکم انہیں نکالو وہاں سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تیرہ برس جو تم اس جگہ پر رہے ہو اور ان کے مظالم برداشت کرتے رہے ہو نکالو انہیں وہاں سے اس سے معلوم ہوا کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے در حقیقت مکہ مکرمہ کے ان لوگوں کے بارے میں جو کافر تھے اور مسلمانوں کو ستاتے رہے ایک ترجمہ دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ وہ اخرجو نکالو من اخرجوکم جہاں سے جہاں سے نہیں من سو جس طرح انہوں نے تمہیں نکالا تم انہیں نکالو جس طرح انہوں نے تمہیں نکالا دو حکم ہو گئے ایک تو یہ تم سے لڑو انہیں نکالو اس جگہ سے اور ایک یہ کہ جس طرح سے تو اس جگہ سے نکالو مکہ مکرمہ جس طرح سے یعنی تمہارا غلبہ جب ہو جائے اگر اس بستی پہ تو وہ بھی جائیں اور ہجرت کر جائیں اور چھوڑ جائے ولفتنا تو اور یاد رکھو کہ شرک یہ دوسری وجہ ہے جہاد کی کیوں جہاد کریں ولفتنا تو اور جہاد اشد ولفطنت اور کفر اشد من قتل قتل سے بدتر چیز ان کا قتل کرنا تم سمجھتے ہو کہ گناہ ہے؟ نہیں یہ جو خود گنا کر رہے ہیں نا شرک اور کفر یہ اس سے بھی بدتر چیز دنیا میں پھیلا رہے ہیں مارو ہی نہیں بلا تو ہوں اچھا اس میں دیکھیں تین آپشن ہو سکتی تھی نا اللہ نے دو دی ایک آپشن یہ تھی کہ قتل کرو لڑو ان سے دوسرے یہ کہ انہیں نکال دو مکہ وکرما سے تیسرے یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ انہیں غلام بنا لو اور جزیا ان سے لیتے رہو یہ ہے نا آپشن شریعت نے دی ہے لیکن اللہ نے مکہ والے کافروں کے لیے آپشن نہیں دی یہ آپشن دی ہے اہل کتاب کے بارے میں کہ کہیں بھی تمہاری لڑائی کہیں اور ہو جائے تو وہاں تو ہو سکتا ہے کہ میدان جنگ میں دشمن کو قتل کر دو انہوں نے تمہیں قتل کر دیا ایک تم نے ان پہ فتح پا لی اور انہیں ان کی زمینوں سے بےدخل کر دیا دو اور تیسری چیز یہ کہ تم ان پہ فدیہ لیتے رہو اللہ نے یہاں آپشن نہیں دی کیونکہ مکہ مکرمہ ایک ایسی جگہ بنانی تھی جہاں خدا کی توحید کا غلبہ رہے مسلمانوں کا سینٹر قائم ہو ان کا اپنا مرکز قائم ہو ان کی اپنی حکومتیں قائم اس لیے اہل مکہ کے لیے اللہ نے اس چیز کی اجازت نہیں دی بل فتنت تو شد من القتل اور یاد کو شرک قتل سے بڑا ہے بڑا فتنہ ہے یہاں جن لوگوں نے فتنے سے مراد جنگ لی ہے انہوں نے بڑی غلطی کی ہے مراد یہ ہے کہ جو فتنہ شرک کا ہے نا کفر کا یہ بہت بڑا گنا ہے بنسبت قتل کے ایک بات دوسری بات یہ پیش آئی کہ اگر ہم عمرہ کرنے جائیں سات ہجری میں صحابہ رضی اللہ عنہ کی بات اور وہاں پر یہ لڑائی شروع کر دیں تو پھر کیا کریں وہاں لڑنا ہے یا نہیں اللہ تعالی نے فرمایا بلا تو اور ان سے نہ لڑنا اندل مسجد الحرام مسجد حرام کے پاس ان کا قتل نہ کرنا حتہ یہاں تک کہ یو وہ تم سے جہاد لڑنے لگیں فی اس میں ان کا اور اگر تم سے وہ لڑتے ہیں فخ تو تم ان سے بھی لڑو انہیں بھی قتل کرو پھر پتا چلا کہ اپنے ہاتھ باندھے رکھنے ابھی نہیں لڑنا جب تک کہ وہ حملہ نہ کریں یہ جب تک آسان یقین تک نہ پہنچ جائیں کہ اب انہوں نے مارنا ہی مارنا ہے یقین ہو جائے پھر تم جہاد شروع کر سکتے ہو یہ نہیں پنکا تھا لوکم اور اگر تم سے وہاں لڑتے ہیں بیت اللہ میں تو تم بھی ان سے لڑو کزالی کا جزا اور یہ وہ جزا ہے جو کافروں کو ملنی چاہیے پہنچنی چاہیے تاکہ کفر کا خاتمہ ہو.